والسلام نبی اللہ آلک نور اللہ جنت وہ ایک ایسا مکان تھا کہ جو اللہ تبارا کا نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن سے وہ راضی ہے ان کے لیے بنایا ہے اور یہ ایک ایسا مکان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و جلال کا مظہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر تھا جنت اور یہ اس کے قہر و جلال کا مظہر ہے جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک وہ ایک شما ہے شما شین میم ہا شین میم ہا وہ دو جشمیہ تو جہاں تک انسانی خیالات تصورات جہاں تک پہنچے وہ کیا ہے ایک شمع شمع مانے تھوڑی سی چیز کلی ادنا مقدار اس کی بے شمار نعمتوں سے یعنی انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ جہاں پر پوچھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی اس کی گویا کہ قلیل مقدار انسانی تصورات اور خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بے شمار لاتا اسی طرح اس کے غضب و کہر کی بھی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے اس کا تصور کیا جائے اس کا خیال کیا جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا جہاں تک تصورہ جاتے سوچ لے جائے اتنی زیادہ تکلیف ہے لیکن وہ ادراک اور خیالات ایک جگہ جا کر ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک وزال کا خیر و حضب عام حفیظ قرآن و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں اس میں سے کچھ اجمالن بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگے اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے قرآن مجید میں بہ ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو دو زخ سے ڈرو ہمارے آق مول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کسرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے یہ دعا تو روز ہی کرتے رہنا چاہیے دن میں اللہ من النار اللہ حاجر من النار اللہ یا اللہ من نیم کے اب یہ چند مکتبے کے اجمالی ایک بیان کیا جا رہا ہے جہنم کے عذاب سے متعلق اس سلسلے میں امیر علیہ سنت مداضی کے بھی باقرت بیان آپ کو مل جائیں گے مکتبے سے جہنم کی ہولناکیاں جہنم کی تباہ کاریاں جہنم کے موضوعات پر کئی بیانات امیر علیہ سنت نے کیے ہیں تو وہ بھی سنے تو مزید معلومات حاصل ہو جائے گی جہنم کے شرارے پھول پھول کہتے ہیں پتنگے کو شرارہ بھی پتنگے کو کہتے ہیں یعنی آگ کا جو پتنگا ہوتا ہے آگ کی جو چنگاری ہوتی ہے یہ کیا ہوں گے اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے پتنگے کا یہ حال ہے تو آگ کی شدت کا کیا مقام ہوگا گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پائے ہم لگاتار مسلسل آتے رہیں گے آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے آگ کا جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے جتنی شدت والی جانب کی آگ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے وہ جس پر یہ عذاب ہو رہا ہوگا سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ زبجل پوچھے گا ارشاد فرمائے گا اس سے کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا عرض کرے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب تو کشتے آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نے نہ مانا یہ کم والے دن والے مقام پر جو میسا ہوا تھا ساری ارواح انسانی سے اس کا یا تشکرہ ہے آدم علیہ صلاح والسلام کی پشتے اتہر سے جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے تھے سب کو نکالا گیا اور ان سے ارشاد فرمایا ادس تو بے, بے کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں خالو بلا رب نے کا کیوں نہیں تمہارا رب ہے اس دن جو ان سے عہد لیا گیا تھا یہ دنیا میں آ کر وہ روحیں جو کفر میں جا پڑی اس آہد کو بلا بیٹی اللہ نے تو فرما دی کفر نہ کرنا لیکن انہوں نے دنیا میں آ کر اس عہد کو جو کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ سب بھول گئے اور کفر کر بیٹھے تو یہ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تجھے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نے نہ مانا اب نہیں مانا تو عذاب جہنم کی آگ ہزار برس تک دہکائی گئی یعنی جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس مزید دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک مزید اس کو جلایا گیا یہاں تک کہ سیاہ خالی ہو گئی اب وہ نیری سیاہ ہے بالکل سیاہ نیری کہتے ہیں صرف صرف سیاہ جس میں روشنی کا نام نہیں اگر جہنم کی آگ میں کوئی تفیش یا کوئی شدت والا معاملہ بلفرز نہ بھی ہوتا اندھیرے والا عذاب بھی کوئی کم نہیں ہے جب علیہ صلاحم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں سوئی کے نوکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو یہ اس کی شدت اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ نگران ذمہ دار آہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل یعنی سب کے سب اس کی ہےبت سے مر جائیں اور بقسم بیان کیا یعنی یہ بھی یہ بات بھی قسم کھا کر بیان کی کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاخ ہوتا ہے پھر بھی یہ دنیا کی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے یہ آگ دعا کرتی ہے مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے کہ اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ دنیاوی آگ خود ڈرتی اور پناہ مانگتی بے نمازی بکثرت ہے جھوٹ بولنے والے بکثرت ہے عبت کرنے والے بہ کثرت ہے کھانے والے بکثرت مسلمانوں کا دل دکھانے والے بکثرت گناہ آم گز کی گہرائی کو خدائی جانے کہ کتنی گہری ہے حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس اس میں پھینکی جائے تو اس کی گہرائی کا آپ سنیئے کہ ستر برس میں بھی وہ چٹان جہنم کی تے میں نہیں پہنچے گی اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے اگر انسان کے برابر سیسا جو ہے وہ آسمان سے پھینکا جائے کہاں کی طرف زمین کی طرف تو صبح مثلا پھینکا گیا تو رات کے شروع ہونے سے پہلے یعنی مغرب سورت کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ سیسا جو کا زمین پر پہنچ جائے گا اور یہ کتنی برس کی رائے آسمان اور زمین کی پانچ سو برس کی راہ جبکہ اس کے مقابلے وہاں دیکھیے پتھر کی چٹان کو छोड़ा جا رہا ہے اور ستر برس میں بھی اس کی تہ میں نہیں پہنچ رہی گہرائی جگہ پھر اس میں مختلف طبقات درج وادی اور کنویں بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز ستر مرتبہ یا اس سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے یہ خود اس مقام کی حالت ہے اگر اس میں کچھ عذاب نہ ہوتا یہی کیا کم تھا صرف اتنی گہرائی ہونا اور اتنے طبقات کا ہونا اتنی وادیوں کا ہونا یہ کیا کم تھا کفار کی سرزنش یعنی ان کی ملامت کے لیے ان کو برا بھلا کہنے کے لیے کیا یہ کم تھا اور طرح طرح کے عذاب بھی اللہ تبارک وطال نے وہاں رکھے لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو پھر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے اتنا بزلی وہ جب ماریں گے ترین تو کیا حال ہوگا بختی یہ ایک قسم کے اونٹ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے اونٹ ہوتے ہیں بکتی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو اس کی سوزش یعنی جلن درد بے چینی ہزار برس تک رہے گی اور ایک مرتبہ چھوڑ کر ہزار مرتبہ ہزار برس کے بعد پھر دوبارہ نہیں کاٹے گا کاٹتا رہے گا تیل کی جلی ہوئی تلچٹ جو برتن کے سب سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تلچٹ کہتے ہیں ہو جل جل جلی ہوئی ہوتی ہے کھانے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے ہو جلاوا ہوتا ہے اس تیل کا جلے ہوئے کا اس میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو تیل کی جو جلی ہوئی تلچٹ ہوتی ہے اس کی مسل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی ابھی تو اس نے مطلب منہ کے قریب کیا کھال گر جائے گی سر پر گرم پانی بہایا جائے گا جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ انہیں پلائی جائے گی تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا یہ خاردار جو رہا, خاردار کانٹے دار وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش یعنی جلن اور بدبو سے تمام اہل دنیا کی وہ معیشت برباد کر دے کتنا اس میں تکلیف ہے اور یہ کیا ہوگا خاردار کانٹے دار ہوگا گلے میں جا کر پھندا ڈال لے گا اور اس کے اتارنے کے لیے جب وہ گلے میں پھنس جائے گا تو وہ اتارنے کے لیے جہنمی پانی مانگے گا ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گلا کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی وہ پانی جیسے ہی پیٹ میں جائے گا نا تو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ پھر شوربے کی طرح کر قدموں کی طرف سے وہ آتے ساری کے سارے نکل جائیں گے اور پیاس کیسی ہوگی ان کو پیاس اس ملا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے حالانکہ پانی آپ نے دیکھا کیسی شدت والا پانی ہے لیکن اتنی سخت پیاس ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے کہ جیسے کے مارے ہوئے اونٹ توتے ایسی پیاس جو بجھے ہی نا تو اس طرح شدت سے وہ اس پانی پر گریں گے یہ اس طرح کے مختلف عذاب میں کفار جو ہوں گے گرفتار ہوں گے پھر کفار جان سے آجیز ہوگا جب جان تو جاری ہے ہی نہیں جان تو ختم ہی نہیں ہو رہی کا سننا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا وہ کیا کریں گے آجیز آ کر باہم مشورہ کر کے حضرت سیدنا مالک علیہ السلاۃ وسلام دار وائے جہنم جو جہنم کے نگران ذمہ دار ہیں ان کو پکاریں گے کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا حصہ تمام کر دے مالک علیہ السلط ان کی یہ پکار سن کر ہزار برس تک جواب نہیں دیں گے کو ہزار برس کے بعد پھر فرمائیں گے پھر جواب دیں گے مجھ سے کیا بکتے ہو خود سے کہو جس کی نا فرمانی کی ہے پھر یہ کفار کیا کریں گے ہزار برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے رحمان رحیم روف اللہ کو اس کے رحمت والے ناموں سے پکاریں گے ہزار برس تک یہ پکارتے رہیں گے اللہ تبارہ و تعالی ہزار برس تک جواب ارشاد نہیں فرمائے گا پھر فرمائے گا ہزار برس کے بعد تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ جہنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو اس وقت کفار ہر اسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے, نکالیں گے, جب ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے حقیقت خون کے آنسو روتے, روتے روتے روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مسل گڑھے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے اتنا روئیں گے جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی یعنی ایسی بری ہوں گی کریا ناپسندیدہ بری ایسی بری ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے ایک کندھے سے شانہ کہتے کندھے کو ایک شانے سے دوسرے کندھے تک دوسرے شانے تک تیز سوار جو تیز گھوڑا چلاتا ہو اس سوار کے لیے تین دن کی راہ یعنی تین دن میں جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا ایک کاندھا اور دوسرے کاندھے کے درمیان فاصلہ اور جسم اتنا لمبا اتنا وسیع ہوگا عذاب اتنا ہی سخت ہوگا ایک ایک داڑھ اب داڑھ کی, کیا ہوگی؟ کی داڑ. داڑ جو ہوگی وہ پہاڑ کے برابر ہوگی کھال کی موٹائی بیالیس زیرہ بیالیس گز ہوگی کھال کی موٹائی زبان جہنمی کی ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر ہوگی کہ لوگ اس کو رو دیں گے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جہنمی کے جو بیٹھنے کی جگہ یعنی جسم کا وہ حصہ جو زمین پر رکھ کر بندہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینہ تک اتنا کلبا ہوگا اور وہ جہنم میں منہ سکیڑے ہوں گے موند, سکڑا ہوا ہوگا پر کاٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا, اوپر کا ہونٹ جائے گا سکڑ کر وہ بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا جو ہونٹ کا وہ لٹک کر ناپ ہوا لگے گا ایسی خطرناک اور خوفناک ان کی شکلوں کی تو اس سے یہ ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوتی کہ یہ شکل انسانی شکل کیا ہے آسن اچھی بہترین صورت ہے اور اللہ زبل کو محبوب ہے انسان کی شکل کیوں محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل کے مشابے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنے محبوب کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا تو یہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے محبوب ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو بھی اسی شکل میں پیدا فرمایا یعنی انسانی شکل میں بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو یہاں ابھی بیان کیا گیا انسانوں والی شکل ان کی نہ ہوگی ایسی خوفناک ہوگی پھر کیا ہوگا پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اس صندوق میں اور اس پر آگ کا کفل تالا لگایا جائے گا پھر یہ سندوک آگ کے دوسرے سندوک میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفل تالا لگا دیا جائے گا پھر اسی طرح اس کو ایک اور سندوک میں رکھ کر اور آگ کا کفل لگا کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اب کیا ہوگا اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا یہ تنہائی کا عذاب مزید آگ کا عذاب اپنی جگہ تنہائی کا مزید اور یہ عذاب بالا عذاب ہے عذاب کے اوپر عذاب اور اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں وہ رہے گا ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے پھر کیا ہوگا جب, جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے جتنے اہل ایمان جن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے تو جب وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یعنی اب جنتی جنت پہ پہنچ گئے سارے کے سارے اور جہنم میں صرف وہی وہ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا یعنی کفا منافق مرتدین اس وقت جنت اور کے درمیان موت کو بینڈے کی طرح لا کر کھڑا کر دیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا منادی پکارنے والا پکارے گا جنت والوں کو پکارے گا وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے پہلے جنت کو پکارے گا وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکاریں گے وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت بن جائے پھر ان سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو جو مینڈا لایا جائے گا پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے وہ میں وہ جو موت ہے اس کو ربہ کر دیا جائے گا اور وہ منادی کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ کی ہے اب تمہیں مرنا نہیں یہ ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اب تو جنت کی نعمت اسے ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہے اور اے اہل نار ہمیش کی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی اور ان کے لیے یعنی جہنمیوں کے لیے غم بال غم تکلیف تو تکلیف عذاب تو عذاب پھر اس پر موت بھی نہیں آنی نسل اللہ العفو فی الدین و ہم دنیا تبارک و تعالیٰ سے معافی کا عافیت کا دین دنیا اور آخرت میں سوال کرتے ہیں مسلمان جو جہاندم میں جائیں گے ان کے لیے کیا آزادی کے <much> اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر بہت مہربان ہے ان کو جو ان کے سامات عمل کے سبب آزاد ہوگا اس کو بھی پردے میں رکھا جائے گا علی الحبیب میٹھے میں ٹیسٹ لائی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے ساری دنیا کے انشاء اللہ ایمان و کفر کا بیان ایمان کسے کہتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی ترقی کریں تو ضروریات اور کسی ایک ضروری دینی کے انکار کو کیا کہیں گے مان لینے کو ان ضروریات دین کے مان لینے کو کیا کہہ دیں گے ایمان اور ان کا انکار ایک کا انکار کرے یہ کیا ہو جائے گا اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہوں سب کچھ مانتا ہوں لیکن ایک کا انکار کر دیا جب بھی وہ کفر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین کیا ہے ضروریات دین وہ مسائل وہ مسائل دین ہے جن کو ہر خاص و عام جانتا جیسے اللہ وضل کی وحدانیت اللہ وجل کا ایک ہونا انبیاء کی نبوت جنت و نار حشر و نشر وغیرہ مثلاً یہ اعتقاد یہ ایمان یہ عقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے ضروریات دین چلاتی یہاں کہا گیا خاص اور عام دین کے وہ مسئلہ جن کو ہر خاص عوام جانتے ہیں خاص عوام کہا گیا نا تو عام عوام سے مراد کون سے لوگ ہیں وہ بھی سمجھے کہ عوام سے مراد یہ نہیں جنہوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت صرف یاد اور مسائل علمی سے ذوق رکھتے ہو تو وہ مسلمان جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں علم دین کے مسائل دینی مسائل کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں عوام سے مراد وہ عوام سے مراد وہ نہیں کہ جو کوردہ جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو قوردہ کہتے ہیں اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں ان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ عوام ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کلمہ پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو عوام سے مراد وہ لوگ نہیں عوام سے مراد کون سے لوگ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں اور مسائل علامیاں ان سے سیکھتے ہوں ان کو شوق سے حاصل کرتے ہوں وہ عوام خواہ سمرات علما تو ایسا طبقہ کہ جو عوام علماء کی صحبت میں رہتا ہو اور جو علماء ہے وہ ضروری باتیں جو عوام اور خواص جانتے ہوں ان کو کیا کہیں گے ضروریاتیں اچھا ایسے لوگ جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے اور قوردہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یا پہاڑوں پر رہتے علماء کی صحبت سے محروم ہے جو ان کا کیا ہوگا ایسے لوگ عوام نہیں کہلائیں گے ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا وہ اگر نہیں جانتے کسی ضروریات دین کو ان کے نہ جاننے سے وہ ضروری چیز غیر ضروری نہیں ہو جائے گی وہ ضروری ہی رہے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے ان کو مطلب وہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور کبھی دل سے نا واقف ہونا اس ضروریات دن وہ غیر ضروری نہیں کر دے گا تو وہ مسلمان ہے یا نہیں ایسے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منقر نہ ہو انکار نہ کریں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں اجمالی ایمان ان کے لیے کافی رہے گا اتنا اعتقاد رکھتے ہو کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہو تو ان کے لیے ایمان کے لیے کافی رہے گا اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے دل سے کسی چیز کی تصدیق کر دینا دل سے ضروریات دل کی تصدیق کر دینا تو اس کو کیا کہتے ہیں ایمان دل سے اعمال امال بدن تو اصلا جزو ایمان نہیں جو امال بدن ہوتا ہے نا ہاتھ سے عمل جو کیا جائے یا پاؤں سے کوئی عمل کیا جائے یا آنکھوں سے کوئی امن کیا جائے یا زبان سے کوئی امن کیا جائے جیسے کہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے یہ سارے کے سارے امل کس سے کیے جاتے ہیں اعضائے بدل سے کیے جاتے ہیں ان کا تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ یعنی یہ ایمان کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ بے ایمان ہو جائے ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایمان پھر کس کا نام ہے تصدیقی کا نام امال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں ایمانیت کے حوالے سے یوں تعلق ہے کہ اگر ان کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا لیکن کرنے کے اعتبار سے ایمان سے ان کا تعلق نیاز نہیں. نہیں کرتا تو اس کا ایمان سلامت ہی ہے نہ کرنے والا کافر نہیں کلائے گا ٹھیک ہے اب رہا اقرا سوال یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ ایمان نام تصدیق, قلبی کا جن سے تصدیق کرنے کا ضروریات کیا کیا کے, ضروری کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عبد اللہ مکمل ہے مثلا رات کو کوئی کافر سویا سونے سے پہلے اس نے ایمان اسلام کی حقانیت اس پر ظاہر ہوئی کسی بھی ذریعے پر ظاہر ہو گئے ان کسی نے اس پر انفرادی کوشش کی اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور مدنی قافلے کا مسادر ہوا پہنچا اس نے اس کو, کو دعوت دی بھائی اسلام قبول کر لے اس کو سمجھایا اسلام کی یہ یہ ہے ایمان لے آئیں گے تو جنت ملے گی اور کفر پر مر گئے تو جہنم اس طرح اس, اس کو اس نے سمجھایا انفرادی کوشش کریں گے وہ اس وقت نہیں مانا چلا گیا رات کو جب اس کی باتوں کو وہ دوڑا رہا تھا ذہن میں یار بات تو وہ صحیح کر رہا تھا اس طرح اس نے اپنے دل کو تیار کیا اور وہ اسلام لیا اس نے اپنے دل میں اس بات کی یعنی اسلام کی حقانیت کا اقرار اس نے کر لیا دلی دل میں پوری زبان سے اس کو بولنے کا موقع نہیں ملا بیچارے کو تو یہ اند کیا کہلائے گا کہلائے گا اگر اگرچہ ہمیں اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے ہم اس سے معاملہ وہی رکھیں گے تو کفار میں رکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایمان مرنے سے پہلے ہی لے آیا تھا تو اللہ کے نزدیک مومن نے اس کے ایمان کا اظہار قیامت کیا جائے گا تو یہ قرار میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو ہند اللہ کو مبمل اور اگر اس کو موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور یہ قرار نہ کیا تو کیا کہیں گے اس کو کافر کافی اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا یعنی وہ اسلام لے آیا دلچسپی تصدیق کر لی اسلام کی جی اپنے آپ کو ساری جو معاملات ہیں وہ کر لیے لیکن اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ کلمہ پڑھ کے سنا تو مسلمان ہوا یا نہیں ہوا کسی نے مطالبہ نہیں کیا اس سے احکام دنیا میں کیا سمجھا جائے گا کافی اس کے اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا نا کسی کو ظاہر ہی نہیں ہوا نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبض اسلام اس کو دفن کریں گے مگر عد اللہ وہ مومن ہے اگر کوئی عمر خلاف عمر خلاف اسلام اس نے ظاہر نہ کیا ہو یعنی اس سے کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوئے جو اسلام کے خلاف ہو مثلا اس نے کسی بدھ کو سجدہ نہ کیا ہو اسلام لانے کے بعد یا کوئی قر نہ بک دیا ہو اس طرح کو ایسا معاملہ اسے نہ کیا ہو تو وہ عید اللہ کیا کہلائے گا مومن کہلائے گا لیکن چونکہ اظہار اسلام کا مطالبہ اس سے کسی نے کیا نہیں تو دنیاوی احکام میں اس کے ساتھ کافی رومانائی برتاؤ کیا جائے گا ان اللہ وہ مومن ہے ضروریات دین کا انکار مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے اگرچہ کہ باقی باتوں کا وہ اقرار کرتا ہو یہ جی پیچھے مسئلہ تھا اسی کی وجہ کے وجہ ہے اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار کیا ہے دل میں انکار نہیں وہ بھلے یہ کہے کہ دل سے تھوڑی کہ زبان سے کہا زبان سے کہ کیا کہہ دیا حکم لگ جائے گا اس پر گئی تھی گئی کا ہاتھ کاٹ سے دی گئی اور وہ اس کو دھمکی دی گئی وہ بھی سمجھ رہا کہ ایسا یہ کر لے گا اگر میں نہیں کروں گا اس کی بات پر بلا اکراہ شرعی مسلمان کل کفر سادر نہیں کر سکتا وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی, اتنی ہی ہے اسلام کی نہیں جب کیا انکار کر دیا اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے کہ جس کے خلاف کی یہ تو ایک ایسی تصدیق کا نام ہے ایمان کہ اس کے خلاف تو تھوڑی سی بھی نہیں برابر بھی اس کے کروڑے حصے کے برابر بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے خلاف سے. ایمان ایمان کفر کفر وہ انشاءاللہ معاملات میں پڑیں گے علی سلو الحبی جی؟ سلمان کو کافر کہنا نہیں م... nee, سوال سمجھ نہیں آ رہا جہاں پر بھی ویسے آفس وغیرہ کا ہے اس میں ضرورت کی بات کر سکتے ہیں یا اس سے کتنا مطلب بچنا چاہیے اس سے کوئی ایسی غیر ضروری بات نہ کی جائے کہ جس سے اسے ہی جائے. اس شو جب بھی دعوت دی جائے اسلام کی دعوت دی جائے آپ اسلام قبول کرنا اسلام قبول کرنا یہ پوچھ رہے تھے کہ بعض علاقے ایسے ہیں پاکستان کے باہر کہ جہاں مسلمان کہلانے والے لا علی کی بنا پر اپنے گھروں میں بت رکھتے ہیں اور اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں سب کچھ کرنا سر قبر و شرک ہے قبر و شرک یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہمارا وطنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاءاللہ شاء اللہ